سورہ انفال کی آیت نمبر تین میں ہمارا سبق جاری ہے گزشتہ سبق میں ہم نے ان آیات میں موجود چار صفات کو پڑھ لیا ہے آج کے سبق میں انشاءاللہ شاء پانچویں صفت کا ذکر ہوگا پانچویں صفت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا و مما رزق نہ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے ہیں انفقا یونفق انفاقا کے معنی ہے خرچ کرنا خرچ کرنے کے اندر واجب صدقات اور نفلی صدقات سب داخل ہیں واجب مثال کے طور پر زکوٰۃ دینا اور بال بچوں کا خرچ ہے حج جس پر واجب ہے وہ خرچہ کرتا ہے ان سب کا ثواب ہوتا ہے نا اور نفلی صدقات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مہمان کے اوپر خرچ کرتے ہیں کسی دوست کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنے استاذوں بزرگوں ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں یہ سب کے سب نفلی صدقات میں داخل ہیں اگر ماں باپ کو ضرورت نہ ہو لیکن اگر ماں باپ کو ضرورت ہو آپ کی طرف سے خرچے کی تو ان کے اوپر خرچہ کرنا واجب ہے ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ جل فرماتا ہے الا اکاہم المین حق کہ جن لوگوں کے اندر یہ پانچوں صفات موجود ہیں وہی سچے پکے مسلمان ہیں وہی حقیقی ایمان والے ہیں اس لیے کہ ہر حق کی ایک حقیقت ہوتی ہے ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور مسلمان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صفات پائی جائے ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا آپ مومن ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایمان دو قسم کے ہوتے ہیں اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالی پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر جنت و دوزخ اور قیامت حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہوں تو جواب یہ ہے کہ میں مومن ہوں جس میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے پیغمبر موجود ہیں فرشتے موجود ہیں قیامت ہونے والی ہے تو اس اعتبار سے تو میں مومن ہوں اور اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں وہ پکا سچا مومن ہوں جس کا ذکر سورہ انفال میں آیا ہے تو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں ان میں داخل ہوں یا نہیں اور سورہ انفال کی وہ یہی آیتیں ہیں جو آپ نے ابھی سنی ہیں سچے مومن کی ان پانچ علامات کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے تین انعامات کا ذکر فرمایا ہے لہم درجہ تن رب و مغفرتوں ورس ان کریم ان کے لیے بہت بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت ہے گناہوں کی اور ان کے لیے باعزت روزی ہے تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اس سے پہلی آیات میں سچے مومنین کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ تین قسم کی ہیں ایک وہ صفات ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے ادا کے اور اللہ و ان کے دل کاپنے کا لگتے ہیں اللہ کے نام سے وہ نظر تو نہیں آتا ہے نا جیسے ایمان اور خوف خدا اور اللہ پر توکل کرنا یہ ایسی صفات ہیں جو نظر نہیں آتی دوسری وہ صفات ہیں جن کا تعلق بدنی اور ظاہری اعمال سے ہیں جیسے نماز وغیرہ تیسری وہ صفات ہیں جن کا تعلق انسان کے مال سے ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو یہ تین قسم کی علامات کے بدلے میں تین قسم کے انعامات کا وعدہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے بات اللہ وجلت بہم سچے مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں وید آیات ہم ایمانہ اور جب قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے پڑھی ہی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں یہ تین صفات ہیں جن کا تعلق دل سے ہے چوتھی صفت ہے اللہوی یقیمون نصلاح اس کا تعلق جسم سے ہے نماز جب آدمی پڑھتا ہے نظر آتا ہے نا وہ مما راہون اس کا تعلق انسان کے مال سے ہے تو جیسے ان علامات کا تعلق تین چیزوں سے ہے اسی طرح ان کے انعامات بھی تین قسم کے بیان کیے گئے ہیں درجات باطنی صفات کے مقابلے میں آتا ہوں گے یعنی انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوں گے اور مغفرت ظاہری اعمال کے مقابلے میں ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے انسان سے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں نا جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں اور جو پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانچ مرتبہ بہتی ہوئی نہر میں نہائے تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گا نہیں کوئی گندگی اس کے جسم پر باقی رہے گی تو جو شخص پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں اور ورث کن کریم یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے مقابلے میں ہے یعنی جو کچھ آپ دنیا میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں آپ کو آخرت میں اس سے بہت بہتر بہت زیادہ ملے گا اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں یہ میرا تجربہ ہے الحمد اپنی ہجرت کی زندگی میں کہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اس سے بہت بہتر اور بہت زیادہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اس لیے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے انفق فک ان اے میرے بندے تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر بخل اور کنجوسی کی بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے بچوں اور اپنا خیال زیادہ ہوتا ہے انسان کی طبیعت اسی طرح ہے خصوصی طور پر یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے ان نل انسان اخلی انسان بہت زیادہ بے صبرا پیدا ہوا ہے ادامت شر جزوا جب اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا کبھی اس سے رابطہ کبھی اس کو فون کر رہے ہیں کبھی اس سے بات کر رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ کام وہ ادا مس خیرو اور جب اسے کوئی اچھی چیز پہنچ جاتی ہے تو اسے روک لیتا ہے جب مشکل میں تھا کبھی اس سے مانگ رہا تھا کبھی اس سے مانگ رہا تھا اب جب اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا ہے تو وہ کسی کو نہیں دیتا ہے تو یہ بہت بری عادت ہے الحمد ہم نے ہجرت کی راہ میں یہ بات سیکھی ہے کہ ایک روٹی اگر آپ کو اللہ نے دی ہے تو آدھی روٹی آپ کھائیں آدھی روٹی اپنے پڑوس کو دیں اپنے دوست کو دیں اس سے برکت ہوتی ہے بات سمجھ میں آئی ہم الحمد پیسے جمع کرنے کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے یا کاروبار جمانے کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں ہم صرف اور صرف آخرت کمانے کے لیے یہاں آئے ہیں صرف اور صرف آخرت کے لیے آئے ہیں تمہاری امی بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور تمہاری بہنیں بھی سب بھائی بہن یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کئی سالوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے جب سے ہوش سنبھالا ہے تم لوگوں نے کہ ہم کسی ایک گھر میں آ جاتے ہیں اور سامان جمع ہوتا ہے جمع ہوتا ہے جمع ہوتا ہے اور ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں اور جانا ہوتا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے ہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں اور جانا ہے ایک دن وہ بھی ہے جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس دنیا کو بھی چھوڑ کر آپ نے چلے جانا ہے اس لیے اس آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے جہاں میں نے آپ نے اور ہم سب نے جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرم میں ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی تو ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ لیا گیا اور بقیہ جو تھا وہ سب صدقہ کر دیا گیا آپ آئے اور فرمایا کہ کچھ باقی رہا ہے تو جواب دیا گیا گوشت تو سب دے دیا گیا ہے بس باقی یہ ایک ران رہ گئی ہے یا ایک گوشت کا ٹکڑا رہ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دے دیا گیا ہے وہ باقی رہ گیا ہے یہ تو کھانے پینے کے بعد ختم ہو جائے گا اللہ اکبر اس لیے خرچ کرنے کی عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے یہ کنجوسی یہ بخل یہ بہت بری عادت ہے اللہ آپ کو دے رہا ہے آپ بھی دو اللہ آپ کو عطا کر رہا ہے آپ بھی لوگوں کو عطا کرو ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ تعالی بہت عظیم انسان تھے بہت غریب انسان تھے شروع شروع میں حتیٰ کہ جمعرات کے دن جا کر سبزی منڈی میں مزدوری کیا کرتے تھے اور آخر وہ شیخ الحدیث بنے ان کی یہ عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ خیرات کیا کرتے تھے بہت زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے بہت زیادہ ہدیہ دیا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ پوری دنیا کے مجاہدین ان سے رابطے میں رہتے تھے اور وہ سب کو دیا کرتے تھے اور پوری دنیا سے لوگوں کی طرف سے چندہ ان کے پاس جمع ہوتا تھا جمع ہوتا تھا جمع ہوتا تھا اور وہ دیتے تھے دیتے تھے دیتے تھے ہماری اور آپ کی نیتیں بھی صاف ہوں گی تو اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا لیکن اگر ہم کنجوسی کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی نہیں دے گا اس لیے ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے بات سمجھ میں آ گئی اللہ تعالی ہمیں اپنی جان اپنا مال اپنے بال بچے اور اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ اللہ تعالی علیہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته